سلاۃ وسلام یا رسول اللہ وائل علی یا حبیب اللہ یا نبی اللہ وائل علی قواس یا نور اللہ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 ماشاءاللہ عالمی مدری مرکز سیدان مدینہ میں ہماری قادری کابینہ اس کے عاشقان غوث اعظم یہ الحمد تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی شامل ہوں گے تو تربیتی اور سنت و بھرا اجتماع ان کا انشاءاللہ اللہ ہوگا اور اس میں انشاءاللہ مبلغین اللہ کے بیانات کا بھی سلسلہ ہوگا اور امیر اہر سنت کا کرب ملے گا انشاءاللہ تو جب یہاں آئے ہیں تو اول تخر یہیں رہیں بے جائے دو دو جانے آنے کا سلسلہ کر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ یہ سفر آپ کا بہت بابرکت ہو جائے گا مدن چند کے ناظرین بھی ہسبِ حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ علم دین حاصل کرنے کی بھی نیت کر لیں پھر جو سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ ہمارے <سلام> پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو مجھ پر درود پاک پڑتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اللہ اللہ تعالی علی محمد و بارک وسلم منڈی بہاؤدین پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح لکھ کر بھیجا اس کا خلاصہ ہمارے اسلائی میں نے لکھا ہے کہ میرے شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے تھے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلام بھائی کی نیکی کی دعوت اور مسلمانوں سے خیر خواہی کی کڑن میری بگڑی بنا گئی اور یہ ظاہر یہاں موجود بھی مدین چند کے ناظرین میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کو وابستہ ہونے اور جن کا اس مدنی ماحول سے ذہن بنانے میں کسی نہ کسی کا دخل ہوتا ہے جیسے یہاں جو آئے تو ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوگا کسی نے دعوت دی ہوگی کسی نے فون کیا ہوگا کسی نے میسج کیا ہوگا کوئی گھر پر آیا ہوگا ملنے کے لیے آپ نے ہاں کہہ دیا تو اب یاد بھی دلایا ہوگا پھر لینے بھی آئے ہوں گے تو لینے آئے تو کسی نے سامان بھی اٹھ ہوگا کسی نے ہم کو جگہ بھی دی ہوگی تو یہ پورا ایک سفر ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے کہ کئی ایک کا پہ مرتبہ ہوا ہو اور کئی ایسے ہوں کہ جن کا کبھی پہلا سفر ہوا ہو تو یوں مطلب نیکی کے راستے پر چلنے میں کسی نہ کسی کا سہارا ہوتا ہے مدنی چرن کے ناظرین میں بھی کئی ایسے ہوں گے جو مختلف گندے گندے چینل دیکھتے ہوں گے لیکن کسی نے سمجھایا ہوگا تو مدنی چینل سے وابستی کی ہو گئی ہوگی اور اب وہ مدنی چینل ہی دیکھتے ہوں گے تو یہ واقعہ سننے پر ہم اپنا ذہن بنائیں گے کچھ انشاءاللہ اس پر کچھ مدنی بول مارچ کروں گا تو وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے ذمہ دار تھے مبلک تھے وہ مجھے انفرادی کوشش کر کے مجھے اپنے شہر میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں لے جاتے تھے اسی طرح مرکز الولیا لاہور میں مینار پاکستان کے پاس ہونے والے ایک اجتماع میں بھی حاضری کی سعادت نصیب ہو گئی اب وہ اس ٹائم بھائی جو ذمہ دار تھے وہ کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے مجھ پر سستی غالب آ گئی اور میں نے اجتماع میں جانا چھوڑ دیا مگر اس اسلامی بھائی کے مدد ذہن پر صد آفرین انہوں نے میری خبر گیری نہ چھوڑی بلکہ مسلسل میرے متعلق دوسرے اسلامی بھائیوں سے پوچھا کرتے تھے اور یہاں پر یہ میں جو لے کر آئے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اس مدنی پھول کو ہم اپنا کا ہوتا ہے کہ ہم لے تو آئے پھر لا کر چھوڑ دیا اب لائے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ان کو دعوت اسلامی کا مبلک بھی بنانا ہے انشاءاللہ اب وہ کیا برکتیں ملی تھیں کیا ہوا تھا سنتے جائیے وہ اسلامی بھائیوں سے میرے متعلق پوچھتے اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میں نے اجتماع میں جانا چھوڑ دیا اور واپس اپنی پرانی روش کی جانی لوٹ رہا ہوں تو انہوں نے علاقے کے دو اسلامی بھائیوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اجتماع میں لے کر آیا کریں چنانچہ وہ دونوں اس طرح میں مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر نہ صرف اجتماع بلکہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے لیے بھی میرے گھر تشریف لاتے تھے دیکھیے شیطان یہ نیکی کے راستے پر چلنے نہیں دیتا کئی ایسے ہوں گے جو اجتماع میں آ کر داڑھی سجانے سر پر امام یری سجانے نمازوں کی پابندی کرنے رزق حلال کمانے برے دوستوں کو چھوڑنے اور نہ جانے کیسی کیسی اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے بعض اوقات ان سے تعلق ہی نہیں رہتا مگر اسلامی بھائیوں نے جنہوں نے کوششیں کی ان کی ان کو کیسی برکتیں ملتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز مغرب اور عشاء کے لیے وہ مجھے گھر پر بلانے آتے مگر مجھ گناہ گار پر نفس و شیطان کا ایسا غلبہ تاری ہو چکا تھا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ دیتا تھا کہ جاؤ ان کو کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں اسی طرح مسلسل کئی ہفتے گزر گئے وہ دونوں اسلام بھائی تشریف لاتے اور ہر بار کہلا بھیجتا کہ میں گھر پر نہیں ہوں مگر نہ جانے دعوت اسلامی کا مہکا مہکا اور سنتوں بھرا مدنی ماحول کن جذبوں سے آشنا کر دیتا ہے جی ہاں یہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہیں اور جنہوں نے مرشد کریم امیرا سنت کی مدنی سوچ کو جنہوں نے اپنایا ہے وہ دنیا میں مدنی انقلاب برپا کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور زائر گناہوں کا ایک بھرپور سیلاب ہے اس میں کمزور لوگوں کا کم حوصلے والوں کا کا ترقی نہیں ملتی عزم اور حوصلہ بہت بلند کرنا پڑے گا تبھی ہم اپنے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکیں گے ورنہ پورے پورے گاؤں ہیں جیاں اندرون سندھ کے جن علاقوں سے آپ آئے ہیں آپ سوچیں غور کریں کہ ہمارے دیہاتوں ہمارے علاقوں کی حالتیں کیا ہیں قرآن پڑھنے والے وہاں کتنے درست نماز پڑھنے والے وہاں کتنے سنتوں پر عمل کرنے والے وہاں کتنے ہمارے علاقوں کے جو ہوٹل ہیں ان میں جو گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں کا جو ٹھٹ جما ہوتا ہے ان کو کون اٹھا کر مسجد میں لائے گا تو اگر واقعی اپنے اندر وہ جذبہ لانا ہے اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کرنا ہے تب ہی آپ کی میرے لیے بھی زبردست ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا اور اسلامی بھائیوں کی تعداد مسجدوں میں آنا شروع کر دے گی آج ہم اگر کسی کے گھر پر جائیں وہ گھر کے باہر نہ نکلے اگر آج ہم کسی کو فون کریں اور وہ فون نہ اٹھائے آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں دوسری مرتبہ رابطہ کرتے ہیں جاؤ یار میں نہیں کرتا ہوں مجھے کیا پڑی اس کے لیکن جنہوں نے کوششیں کی جنہوں نے اصلاح امت کا درد پیدا کیا اللہ تبار کو تعالیٰ نے کیسا ان سے کام لیا وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میرے گھر آتے رہے اسلام بھائی مغرب کی نماز کے لیے بلاتے تھے عشاء کی نماز کے لیے بلاتے تھے مگر میں ایسا غفلت کی نیند سویا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ دیتا کہ جاؤ جا کر کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں مگر نہ جانے داؤد اسلامی کا مدنی ماحول اسلامی بھائیوں کو کیسا جذبہ بیدار کرتا ہے کہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے ہر اسلامی بھائی کے دل میں نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت کا ایسا جذبہ ملتا ہے کہ اس کا دل دوسروں کی اصلاح کی کوشش کے مدنی مقصد پر عمل کرنے کے لیے کُڑتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ میری اس قدر بے روخی کے باوجود ان اسلامی بھائیوں نے کا حوصلہ پست نہ ہوا آخرے کار ایک دن میری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھا میری والدہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ سبز سبز امامے والے تمہارے پاس کیوں آتے ہیں زار روز گھر پر کوئی آتا ہو تو ماں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ سبز سبزمانے والے روزانہ تمہارے پاس کیوں آتے تو میں نے سچ سچ بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے نماز کے لیے بلانے آتے ہیں تو میری ماں مجھ سے کہنے لگی تو بہت اچھی بات ہے تم ضرور جائے کرو مگر میں نے سارا دن کام کی وجہ سے تھکاوٹ کا ازر پیش کیا تو والدہ نے فرمایا کہ نماز پڑھا کرو انشاءاللہ اللہ تھکاوٹ خود ہی دور ہو جائے گی بس اللہ کا کرم ہو گیا میں نے مسجد کا رخ ادا کر لیا پھر آہستہ آہستہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا چلا گیا سر پر امامی کا تاج سج گیا ساتھ ہی زلفیوں داڑی بھی سجا لی اور امیر سنت کا مرید بن گیا ایک وقت تھا ایک وقت تھا کہ میں نمازوں میں سستی کیا کرتا تھا مگر اب اسلامی بھائیوں کی سچی لگن خیر خواہی امت کے جذبے کی برکت سے نیکی کی دعوت دینے والا بن چکا ہوں الحمد میرے دو مدنی منع ہیں اور میں نے دونوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے کرنے کے لیے وف کرنے کی نیت کر رکھی ہے تو اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہمدردی رکھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ تبار کو تعلی پاک میں ارشاد فرماتا ہے عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ کا نادی ترجمہ کنزلی مان اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو صدر الفاظ الحضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالی عصاط مبارکہ کے دیت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کے حجروں پر معلوم کروایا کہ کیا کچھ کھانے کے کوئی چیز ہے تو معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے بڑی اہم یہ بات میں بیان کر رہا ہوں اس کو سنیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی یہ ہمدردی ہے نا گناہوں میں مبتلا پڑا ہے نیکیوں سے دور ہے شرابوں میں پڑا ہے برے دوستوں میں پڑا ہے ایسے شخص کو نیکی کی دعوت دینا اور اسے گناوں سے دور کرتے ہوئے نیکی کے راستے پر چلوانا کوئی پریشان حال آئے اس کی پریشانی کو دور کرنے میں مدد کرنا یہ کس طرح بڑی نیکی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ کسی بھی بھی صاحبہ کی کچھ بھی نہیں ہے تب حضور علیہ سلاۃ وسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ تعالی اس پر رحمت فرمائے حضرت ابو طلحان ساری کھڑے ہو گئے اور حضور علی سلاسلام سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے گھر جا کر بیوی بی سے دریافت کیا کہ کچھ ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور جب مہمان کھانا کھانے بیٹھے تو چراغ بجھا دینا تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے وہ یہ اس لیے کہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ میزبان کھا نہیں رہے بلکہ صرف یہ تھا کہ چونکہ کھانا کم تھا ہم اندھیرے میں بیٹھ جائیں گے اس کے ساتھ مہمان سمجھے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں لیکن مہمان کھا تو جب صبح ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات فلاں فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا ہے اللہ تعالی ان سے بہت راضی ہے اور یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی جو میں نبی تلاوت کی تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کسی مسلمان سے غم خواہی کرنا اس کے دکھ درد میں شریک ہونا یہ ہمدردی یہ مسلم کہلاتا ہے اور اس کی کئی صورتیں کئی صورتیں مسلمانوں کے حوالے سے نمبر ایک بیمار ہو تو عیادت کرنا انتقال ہو جائے تو لواحقین سے تعزیت کرنا کاروبار میں نقصان پر یا مصیبت پہنچنے پر اظہار ہمدردی کرنا کسی غریب مسلمان کی مدد کرنا بقدر استطاعت مسلمانوں سے مصیبتیں دور کرنا ان کی مدد کرنا علم دین پھیلانا نیک اعمال کی ترغیب دینا اپنے لیے جو اچھی چیز پسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا مقروس کو مہلت دینا یا کسی مقروس کی مدد کرنا دکھ درد میں کسی مسلمان کو تسلی اور دلاسہ دینا وغیرہ یہ ہمدردی مسلمانوں سے ہمدردی کی مختلف صورتیں ہیں تو ہم میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر کرتے ہیں تو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ہمدردی کرتا یہ نظر نہیں آتا جی ہاں اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کے پڑوس میں ہی مسلمان کسی سبب سے کوئی تکلیف میں آ جائے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو بیمار پڑے تو اگر اس سے کوئی میرا دنیاوی مقصد ہے کوئی دنیاوی معاملہ ہے کوئی دنیاوی لالچ ہے تو اس سے تو ہمدردی ہوتی ہے لیکن کسی غریب آدمی سے کون جا کر ہمدردی کرتا ہوگا کوئی وڈیرا آپ کے یہاں جیسے گاؤں دیہاتوں میں وڈیرا ہے اگر وہ بیمار پڑ جائے تو پورا گاؤں اس کے اوتاخ پہ جمع ہو جائے گا پوچھنے کے لیے لیکن غریب کسان اگر بیچارہ بیمار ہے تو کوئی پوچھنے بھی نہیں جائے گا اس کے گھر میں کوئی اس کو دیکھنے بھی نہیں جائے گا تو ہم اگر غور کریں اور سوچیں تو آج بد قسمتی سے مسلمانوں کے دل میں دوسرے مسلمانوں کی ہمدردی کا جذبہ یہ بہت کم ہے آج اگر جیسے مثال ہم نمازوں کی طرف آ جائیں ہم نیکی کی طرف آ جائیں اور ایک مسلمان ہمارے ہی سامنے نمازیں قضا کرتا ہو کیا ہمارے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہوئی کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھے گا اس کو قبر اور آخرت میں جو عذاب ہوگا میں اپنے بھائی کو عذاب سے بچاؤں تاکہ یہ نیکی کے راستے پر چلے گناہوں سے باز آ جائے اس کا جذبہ کیا ہم پاتے ہیں نہیں پاتے مسجد ہماری ویران ہمیں جذبہ ہی نہیں کہ ہم صبح سدائے مدینہ لگا کر مسلمانوں کو جگائیں فجر کے لیے ہمارے سامنے ہماری جان پہچان کے لوگ ہوٹلوں میں بیٹھے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں لیکن ہم میں سے کس کا جذبہ کہ وہاں جا کر ان بچوں کو سمجھا کر لے کر آئے تو بہت سارے ایسے گنا ہیں شرابیں پینا جوا کھیلنا طرح طرح کے گناہوں میں مسلمانوں کا مبتلا ہونا دیکھتے ہم لیکن ہمیں ان سے کبھی ہمدردی کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا تو دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں حاضر ہوئے اپنے اندر مسلمانوں سے ہمدردی کا جذبہ بیدار کریں کہ میرے آکا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر لازم ہے اور پھر اس کی اس کا ثواب کتنا ہے حضرت سیدہ جاوید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی غم زدہ شخص سے غم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تکوا کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا جو کسی مصیبت زدہ سے غم خواری کرے گا اللہ عزوجل اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا دو ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتی تو اپنے اندر مسلمانوں سے ہمدردی کا جذبہ ویدار کیجیے اور ماشاءاللہ اللہ شریف کا مہینہ ہے سبحان اللہ گیارہویں شریف کے مبارک مہینے کو نسبت کس سے غوث پاک سے غوث پاک سے نسبت ہے اور ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی لے یہ کیسی ہمدردی کرتے تھے یہ کیسی محبت کرتے تھے حضرت سیدہ شیخ اسماعیل بن علی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ علی بن ہیتی حضرت سیدہ شیخ علی بن ہیتمی رحمت اللہ تعالی لے جب بھی بیمار ہوتے تھے تو کہتے کہ میری زمین پر آ جاتے تھے اور کچھ دن وہاں گزارتے تھے ایک دن بیمار ہو گئے آپ تو ان کے پاس وسمدانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی اور رحمت اللہ تعالیٰ نے بغداد سے تیمارداری کے لیے تشریف لائے اب دونوں اولیا فرماتے کہ دونوں اللہ کے ولی میری زمین پر جمع ہو گئے وہاں کھجور کے دو درخت تھے جو چار برس سے پھل نہیں دے رہے تھے ہم نے ان کو کاٹنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ ان کو کاٹ دیں گے اب ایسا ہوا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے جب تشریف لائے تو ایک درخت کے نیچے آپ نے وضو کیا اور دوسرے درخت کے نیچے دو رکعت نماز پڑھی کمال ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے راتوں رات ہی اس میں پتے آنا شروع ہو گئے کچھ ہی دنوں میں اس میں کھجورے لگ گئی حالانکہ کھجوروں کا وقت نہیں تھا میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجورے لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی آپ نے ان میں سے کھائی اور دعا دی کہ اللہ تیری زمین تیرے درہم تیرے سا یعنی تیرے پیمانے اور تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت عطا فرمائے شیخ اسماعیل بن علی فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال مقدار میں دو سے چار گنا زیادہ پیداوار ہوئی اب میرا یہ حال ہے دیکھیں بزرگوں کی نسبت کی کیا برکت ہوتی ہے فرماتے ہیں اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں ایک درہم خرچ کرتا ہوں تو میرے پاس دو سے تین گناہ زیادہ مال آ جاتا ہے میں گندم کی سو باری بوریاں کسی مکان میں رکھتا ہوں ان میں سے پچاس بوریاں خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا ہوں تو سو کی سو بوریاں موجود ہوتی ہیں میرے جانور اس قدر بچے جنتے ہیں کہ جن کی میں کاؤنٹنگ بھول جاتا ہوں شباری بھول جاتا ہوں یہ حالت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی برکت سے اب بھی باقی ہے تو یاد یہ واقعہ گوسپا کی کرامت کا تو ایک ظہور ہے ہی مگر یہاں عشقا نے غوث دیکھی ہے کہ کوئی بیمار ہوا تو غوث پاک بغداد سے اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے تو یہاں پر درس حاصل ہوتا ہے ہمیں پیغام غوث یہ ملتا ہے تعلیمات غوث آدم یہ ملتی ہے کہ اگر ہمارے کسی جاننے والوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے کیونکہ عیادت کرنے کا ویسے ہی بڑا ثواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اس کے پاس سے لوٹ آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرے تو ستر ہزار فرشتے اسے شام تک دعائیں دیتے ہیں اور جو شام کے وقت اجازت کرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا تو خیر خواہی یہ مسلم ہمدردی یہ مسلم مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کریں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں مسلمانوں کے ساتھ پیار کریں الفت کریں ان کے دکھ درد کو باٹیں ان میں نیکی کی دعوت عام کریں گناہوں میں مبتلا ہوں انہیں ان مسجدوں کی طرف لائیں انہیں سنتوں کی طرف لائیں کہ آج ہمارے بگڑے ہوئے معاشرے پر جب نظر کرتے ہیں شراب جوا نہ جانے کون کون سے گناہوں میں مسلمان مبتلا ہیں اگر یہ آشقہ رسول یہ عاشقہ میں غوث اعظم مدری چرر کے ناظرین ہم سب اگر اپنا ذہن مناتے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے احاء سنت کے لیے قرآن کی تعلیم کو کرنے کے لیے اگر ہم سب کمر بستہ ہو جاتے ہیں ہم سب اگر اپنا ذہن مناتے ہیں تو وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ اللہ ہماری مسجد اور نمازوں نہیں انشاءاللہ شاء تحجد میں بھی آباد ہو جائیں گی ہمارا بچہ بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بن جائے گا اور یہی نہیں انشاءاللہ اللہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات میں انشاءاللہ عالم دین پیدا ہوں گے اور میرے آقا کا دین کا پرچم انشاءاللہ بلند سے بلند ہوتا جائے گا تو دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہمیں اسی بات کا جذبہ دیتی ہے یہی سوچ دیتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ کریں مسلمانوں کے ساتھ جذبہ بیدار کریں اللہ نے جو آپ کو توفیق دی جو موقع دیا اس, اس کو غنیمت جانی اور مسلمانوں کو دیکھیں کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو کیا حاجت ہے سبحان اللہ ہمارے صحابہ علیم ردوان ان کی کیسی پیاری ادائیں ہوتی تھیں ایک مرتبہ امیر المومنین سعیدہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جلیل القدر صحابی اور بہت لمبی عمر پانے والے ایک صحابی تھے سعید بن یربو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بینائی چلی گئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ کی آنکھیں تو چلی گئی ہیں مگر آپ مسجد نبی میں جمعہ پڑھنا اور پانچوں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ترک نہ کیجیے گا وہ نماز ہی ہوں گے وہاں کے تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی ارض کرنے لگے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص ہی نہیں جو مجھے مسجد لے جائے کیونکہ نابینا ہو چکے تھے تو اس پر فاروق آدم رضی اللہ تعالی نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد میں لانے اور لے جانے کے لیے ایک شخص کو مقرر فرما دیا تو اسلامی بھائیوں اس روایت سے اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان صحابی کی خبر گیری کی معلومات کی تو پتہ چلا کہ ہمیں اپنے جاننے والے اسلامی بھائیوں کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے اگر ان میں کوئی بیمار ہو جائے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے کسی پریشانی کا شکار ہو جائے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کی تیمارداری اور تعزیت اور مدد بھی کرنی چاہیے کہ اپنے متعلقین اپنے قریب رہنے والوں کی خبر گیری کرنا یہ سنت ہے جی ہاں جیسا کہ حضرت سیدہ ہند بن ابی حالا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علی مردوان کے حالات کی معلومات فرماتے اور لوگوں میں ہونے والے واقعات کے متعلق پوچھ گچھ فرمایا کرتے تھے تو, تو حضرت سیدنا اللہ علی کاری رحمت اللہ تعالی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے کہ جو صحابہ علی ردوان حاضر نہ ہوتے تو سرکار علیہ السلاۃ وسلام ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اگر ان میں کوئی بیمار ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت فرماتے اگر کوئی مسافر ہوتا تو اس کے لیے دعا فرماتے اور اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے یہی نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صاحبہ علی مردوان کا کسی معمولی بیماری میں مبتلا ہونے کی بھی خبر ہو جاتی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت و مزاج پرسی فرماتے تھے سیدہ زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ کے درد میں بیمار پرسی کی اب ہم سوچے کہ ہم, ہماری یہاں بیماری کی کیٹیگری ہوتی ہے نا کہ جب تک اس کا سر نہیں پھوٹ جائے گا اس کو کوئی کینسر نہیں ہو جائے گا اس کو ٹی بی نہیں ہو جائے گی اور جناب اس کے حادثے میں کوئی دو چار ہڈیاں نہیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بیمار ہے تو آقا کی سنت کیا کہ اگر آنکھ میں درد ہوتا تو سرکار علیہ السلام السلام اس کی بھی عیادت فرماتے تھے تو مفتی صاحب فرماتے کہ اس سے معلوم ہوا معمولی بیماری میں بھی بیمار پرسی کرنا یہ سنت ہے جیسے آنکھ یا کان یا داڑھ کا درد کہ اگرچہ خطرناک نہیں مگر بیماری ہے پھر اسی طرح اگر کوئی نیک کام کر رہا ہو سدائے مدینہ لگاتے ہیں درس دے رہے تھے جناب عام طور پر نمازی دیکھیں کہ بھائی ایک بڑی عمر کے بزرگ تھے پہلی سب کے نمازی تھے یا جناب یہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا ماشاءاللہ رمضان میں یہ بڑی صفائی ستھرائے اور بڑا حساب کتاب بناتے تھے نیک کام کرتے تھے اب کسی دن ناغا کرتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی پوچھتے تھے جیسا کہ سیدھا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک حبشی عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیتے تھے ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد میں نہ پایا تو اس کے متعلق پوچھا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ مجھے اس کی قبر پر لے چلو چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور دعائے مغفرت کی اب یہاں اس کی جو تفصیل لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے وہ یہ کہ لوگوں نے غریب جان کر اس کی موت کی خبر حضور علی سلاد کو نہ دی مگر غمخار امت نے اس کی قبر پر پہنچ کر اس کی خبر لی تو یہ ہمارے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم علی کی بہت پیاری پیاری سنت ہے تو آج جتنے بھی اسلام بھائی ہیں یہاں موجود مدنی شریف کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ نمازیں تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہی ہیں اور جو نہیں پڑھتے وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اج سے ہم پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ <تصفيق> اب دیکھیں مسجد آباد کرنے کا ایک مدنی نسخہ مل گیا ہم کو کہ اگر ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں اب جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے وہ نہیں آتا تو اس کی معلومات لیں گے انشاءاللہ بیمار ہوگا تو اس کی عیادت بھی کریں گے اسی طرح اجتماع میں درس میں بیان میں کوئی بھی نیکی کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں کوئی حصہ لیتا ہے تو اس سے انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے اچھا تعلق کریں گے کہ آپس کی معلومات خبر گیری کی برکت سے مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خبر معلوم کرتا رہتا ہے تو اس کے حالات معلوم ہونے پر اپنے ذمہ واجب الادا اور اس کے حقوق بڑی آسانی سے ادا کرتا ہے کیونکہ مسلمانوں کے مسلمان پر چھ ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں ارشاد فرمایا جب اس سے ملو تو سلام کرو پہلا حق کیا ہے سلام کرنا ہے آپ میں ملے تو کیا کر رہے ہیں سلام ہاتھ بعض انٹیری سم میں دیکھا ہے کہ ہاتھ جوڑتے دیں ہا. سلام کرنا ہے لفظ السلام علیکم یہ زبان سے ادا کرنا ہے کیا کہنا ہے السلام علیکم کیا کہنا ہے مل کر کہیں کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم اور جو السلام علیکم کہتا ہے دس نے کیا ملتی ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ جو کہتا ہے وہ بیس نے کیا ملتی ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتو کہتا ہے تو تیسرے کیا ملتی ہیں تو اس کو سیکھ لے تو اگر پورا سلام کرنا ہے تو کیا کہیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات ٹھیک ہے جو جب ملے سلام کرے نمبر دو جب وہ دعوت دے تو قبول کرو نمبر تین جب نصیحت چاہے تو نصیحت کرو نمبر چار جب چھینک کر الحمد کہے تو جواب دو جب بیمار ہو تو عیادت کرو جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ یہ مسلمان کے ایک مسلمان پر چھ حقوق ہیں اور دوسرا جو اس کا سبب بنتا ہے نا یعنی مثال اگر ہم کسی کی معلومات لیتے ہیں کوئی دنیا بھی غرض نہیں ہمارا آپ سچ سچ بتائیں اس کا دل خوش ہوگا اس کو اچھا لگے گا اس کو اچھا لگے گا کہ دیکھو یاری میرا مسلمان بھائی ہے یہ مجھ سے پوچھنے آیا اور اگر فون کر لیں واٹس ایپ کر لیں میسج کر لیں تو یہ پسندیدہ عمل ہے اور کسی بھی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ کو زیادہ پیارا عمل کسی مسلمان کا دل خوش کرنا ہے تو یہ موقع ملتا ہے اللہ توفیق دے تو اس معاملے میں ہم آگے بڑھیں مسلمانوں کے ساتھ اب جیسے آج اجتماع میں لے کر آئے ٹھیک ہے اب آپ کے اپنے گاؤں دیہات سے مثالیں پانچ سو اسلامی بھائی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز آ گئے اب ظاہر ہے یہ جب اپنے گاؤں جائیں گے اپنے شہر میں جائیں گے تو ہمارے اجتماع میں آنا چاہیے کہ نہیں ان کو تو اب اگر ان سے رابطہ رکھا جائے گا تو یہ پابندی رہے گی نا اگر ان میں سے کوئی نماز فیضان نماز کورس کر لیتا ہے تو اس کو نماز سکھانے والے کاموں پہ لگا دیں کسی نے اگر اپنا قرآن درست کر لیا تو اس کو قرآن پڑھانے والوں میں شامل کر لے تو عموماً اس طرح کی معلومات رکھنے سے بھی ہمارے علاقوں میں دیہاتوں میں قصبوں میں شہروں میں ملکوں میں مدنی کام کو ترقی نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ ہم سب کو ان مدنی کاموں کو بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جب ایک اسلامی بھائی کسی سے رابطہ کرتا ہے تو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے امیر علیہ سنت دامت برکات لا لیا آپ تقریباً اگر روزانہ ہی مدنی چینل پر دیکھتے ہو تو امیر علیہ سنت کسی نہ کسی کی تعزیت کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کی یادت کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی جملے اس طرح کے آپ کو ملیں گے اب اتنے زیادہ آپ کے پاس میسیجز آتے ہیں پھر بھی آپ کی کوششیں ہوتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو میں کچھ نہ کچھ کلمات کہوں میں ان کو کچھ نہ کچھ دعائیں دوں میں ان کی بیمار پرسی کروں تاکہ ان کے دل میں خوشی داخل ہو یہ محبت اضافہ ہو پھر اس محبت میں اضافے سے امیر علی سنت مدنی کاموں کا فائدہ اٹھاتے جیسے اگر کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو بارہا دیکھا ہے کہ امیر علی سنت تعزیت کرتے اور پھر ذہن بناتے کہ اگر آپ سارے بھائی مل کر اپنی والد صاحب یا اپنی والدہ کے سارے ثباب کے لیے مسجدیں بنا دیں تو یہ مسجد اگر آپ والد صاحب کے اِسارے ثواب کے لیے بھرائیں گے تو جب تک مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے آپ کے والی صاحب کو ثواب ملتا رہے گا آپ کے والی صاحب کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ شاء آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا تو اس طرح سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور امیر اہل یہ نیکیاں کراتے ہیں تو اے کاش اے کاش ہم بھی یہ عمل کرنے والے مل جائیں اور امیر اہل سنت دامد برکاتم لا دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہر عاشق رسول کو جو آپ نے مدنی نامات عطا فرمائے ان مدنی نام میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک ایک اسلامی بھائی کو ان کی خبر گیری کرتے رہیں ایک مریض یا دکھیارے سے گھر پر اسپتال جا کر سنت کے مطابق ان کی گمخواری کریں تو اس کی بھی نیت کر لیں اسلامی بھائی ان شاء آپس میں یوں تعلق کو قائم کریں گے انشاءاللہ کوئی بیمار ہوگا تو انشاءاللہ اس کی یادت کریں گے اس سے ملاقات ہوگی تو اس کے سلام کریں گے انشاءاللہ اگر وہ نمازوں سے سنتوں سے دور ہو رہا ہوگا تو اس کو انشاءاللہ نیکی کی دعوت دے کر اس کو قریب لائیں گے انشاءاللہ تو یہ بہت ہی پیارا عمل ہے اور اس کی برکتیں یہ بہت زیادہ ہیں کہ اس کا ثواب بھی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ ہے اور فطری طور پر جب بندہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے اور ایک بڑا پیارا واقعہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے نجات دلانے والے اعمال اس میں لکھا ہے کہ ایک حدیث پاک کہ ہمارے فتح و رضویہ شریف کے حوالے سے جو میں نے بیان کیا تھا کہ ہرد فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر لازم ہے تو اس پر ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ ہمارے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو اب اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں ہمدردی کرتے ہیں تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک بیان کیے گئے کہ سات طریقے اپنائے جائیں یعنی اگر اس کی عادت بنانا چاہتے ہیں میری عادت نہیں ہے عادت کرنے کی میری عادت نہیں ہے ہمدردی کرنے کی تو وہ کون سی ایسی باتیں کہ جن کو سمجھ کر میں اپنی عادت بنا سکتا ہوں تو اس کتاب میں سات باتیں لکھی ہیں سب سے پہلی بات مسلمانوں سے ہمدردی کے فوائد کو پیش نظر رکھیے کہ اگر ہم کسی مسلمان کے ساتھ ہمدردی کریں گے اس کے فوائد کیا ہوں گے اللہ اس کا حبیب راضی ہوگا مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوگی اسے اس, اس, اس, اس کے سبب مجھ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور یہی عمل ہو سکتا ہے کہ میرے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے پھر جس مسلمان کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے در حقیقت اس سے حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی عمل نہیں اب اس میں بعض رشتہ دار بھی ہوتے والدین کسی کے بیمار ہو جاتے تو ان سے بھی بسا اوقات اپنی دنیاوی مصروفیت یا دنیاوی معاملات میں الجھاؤ یا ہمیں ان کی طبیعت پوچھنے سے روکتا ہے تو اگر ان میں کوئی بیمار ہوتا ہے رشتہ داروں میں تو ان کے ساتھ تو زیادہ ضروری ہے کہ رابطہ رکھا جائے اور اسی طرح ایک عام مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے میں احترام مسلم بھی ہے اور اسلام میں ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بڑی تاکید ہے اسی طرح ایک اور بات جیسے میں نے عرض کی کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں اگر ہم اس طرح سے ہمدردی کا ذہن بنائیں گے تو ان چھ حقوق پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا پھر جب ہم کسی مریض کی یادت کرنے جاتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا اب اس سے دعا کرانے گئے یعنی ملنے جب جاتے ہیں تو در حقیقت اس کے دل سے دعا نکلتی ہے امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ مریض کی جو دعا ہے یہ فرشتوں کی دعا کی مثل ہوتی ہے مریض کی دعا مقبول ہے قبول ہوتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو شاد و آباد رکھے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائیں اور اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جب ہم وابستہ ہو گئے تو اب جو جو بھی اس مدنی ماحول کے قریب آتا جائے گا انشاءاللہ اللہ اس کو سنتوں کے آئینہ دار بناتے جائیں گے انشاءاللہ ہماری مسجدوں میں بھی نمازیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ ہمارے علاقے میں اماموں کی مدنی بہارے آ جائیں گی ظاہر ہے جب یہاں سے سارے جو آئے ہیں آج پہلا دن ہے اور آج رات بھی انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے تو ہو سکتا ہے کئی ایسے ہوں جو کہیں گے کہ انشاءاللہ اللہ آج سے ہمارے سر پر بھی اماما شریف سجے گا انشاءاللہ ہم بھی یہاں سے نمازی بن کر جائیں گے ہم بھی فیضان قرآن حاصل کر کے جائیں گے ہم بھی فیضان نماز حاصل کر کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کریا کریا گاؤں گاؤں انشاءاللہ اس سنتوں کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کرتے جائیں گے کیا ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور اسی مدنی ماحول میں امیر علیہ سنت کی غلامی میں اللہ تعالی ہم کو جینا مرنا نصیب کرے جس طرح امیر علیہ سنت چاہتے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ابھی جمعہ کی پہلی اذان ہوگی اور جب جمعہ کی پہلی اذان ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے کہ اذان کا جواب جب کوئی دیتا ہے تو اذان میں 15 کلیمات ہیں تو ازان کا جواب دینے پر مرد کو ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں ملتی تو گویا بھی اگر ازان ہو اور اس کا کوئی جواب دے تو تیس لاکھ نیکیاں ملیں گی تو تیار ہو جائیں تیس لاکھ نیکیاں ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے تو انشاءاللہ شاء اذان کا جواب دینا آسان ہے جو موزن کہیں وہی دوہرا دیں ازان کا جواب ہو جائے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے